بائی یہ تاری عقیدت ہے اور ان اسلام میں میرا عقیدت میں ہونی چاہیے پیر کے بارے لیکن ویخو گل سنو یہ کوئی وڈی گل نہیں ہے کسی کو غلطی ہو جانا صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین تک تو رتبہ نہیں ہے نا کسی پیر کا اور ان کو غلطیاں ہوں رہے جت جا ای خطاج اتحادی ہوں ٹھیک ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رحمہ اللہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا دے بارے جڑی جنگ ہوئی ہے جنگ جمر اور جنگ سفین اس اسی تنازع سی جڑا ناج خطا ٹھیک ہے وہ حضرت مولا علی مشکل گشا دے بارے اے سی کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی ذن رین دے جڑے قاتل سنوں بیعت دیتی سی تو حضرت صحیح نام میرے معاویہ نے انہوں نے بیعت تو انکار کرتا سی, دا اے سی کہ جنی دیر تک تھی انہوں نے کساس یعنی قتل کے بدلے قتل دا حکم نہیں دے دی بیعت نہیں کرانگے گے تو لیکن باہر اس معاملے میں دونوں ہی جنتی سن گروہ اور تو اسی بنا پر علماء نے یہ لکھا کہ اختلاف امت رحمت ہے اور آپ یہ بات کریں ان سے پیر صاحب سے جا کر یہ بات کریں اگر اس, اس میں کوئی حکمت ہوگی وہ تو آپ کو بتا دیں گے اور پیر اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ میرے مرید نے ہم سے سوال کیا ہے آپ سوال کریں حضرت سیدنا عمر بن عبد حضرت عمر حضرت عبداللہ آ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو قثر سے سوال کرتے نیکی کے بارے میں بھی پوچھتے اور شر کے بارے میں بھی پوچھتے تو یہ علماء کا اشعار رہا ہے طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین سے جب سوال کوئی کرتا تو مستند اور صحیح جواب دیتے اور اگر کہیں یہ پاتے اپنے میں غلطی تو آپ اس سے رجوع بھی کرتے یہ علماء کا طریقہ اور منشور رہا ہے تو اس میں آپ بات کریں اس میں جو ہے نا وہ بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو رہا ہے